امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاگا کے خطبہ نمبر 173 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غافلوں کہ جن کی طرف سے غفلت نہیں برتی جا رہی اور اے چھوڑ دینے والوں کہ جن کو نہیں چھوڑا جائے گا تعجب ہے کہ میں تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ سے دور ہٹتے جا رہے ہو اور دوسروں کی طرف شوق سے بڑھ رہے ہو گویا تم وہ اونٹ ہو کہ جن کا چرواہا انہیں ایک ہلاک کرنے والی چراہ اور تباہ کرنے والے گھاٹ پر لایا ہو یہ ان چوپاؤں کے مانند ہیں جنہیں چریوں سے ذبح کرنے کے لیے چارہ دیا جا رہا ہو اور انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ جب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو ان سے مقصود کیا ہے یہ تو اپنے دن کو اپنا پورا زمانہ خیال کرتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھا لینا ہی اپنا کام سمجھتے ہیں خدا کی قسم اگر میں بتانا چاہوں تو تم میں سے ہر شخص کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے اور اس کے پورے حالات کیا ہیں لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم مجھ میں کھو کر پیغمبر سے کفر اختیار کر لوگے البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک یہ چیزیں ضرور پہنچاؤں گا کہ جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں اس ذات کی قسم جس نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم کو حق کے ساتھ مبوس کیا اور ساری مخلوقات میں ان کو منتخب فرمایا میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں اور ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت اور نجات پانے والوں کی نجات اور اس امر خلافت کے انجام کی خبر دی ہے اور ہر وہ چیز جو سر پر سے گزرے گی اسے میرے کانوں میں ڈالے اور مجھ تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑا اے لوگوں قسم خدا کی میں تمہیں کسی اطاعت پر آمادہ نہیں کرتا مگر یہ کہ تم سے پہلے اس کی طرف بڑھتا ہوں اور کسی گناہ سے تمہیں نہیں روکتا مگر یہ کہ تم سے پہلے خود اس سے باز رہتا ہوں